بسم اللہ و رحمۃ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نروشہ برادر سب کو سرمت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ گیارہ اور لیک ایک سو ترپن ہے یہ دس میں کل بھی دیا تھا لیکن کل اس میں آواز نہیں آیا شکایت ہوئی تو دیکھا میرے برادر عزیز محترم جناب شاہد ارمان صاحب نے مجھے میسج بھیجا تھا بھائی اس میں آواز نہیں ہے تو دیکھا وہ نہیں تھا بعد میں دیکھا تو مائک کی خرابی تھی تو آواز اس میں آپ لوگوں کو نہیں آیا تھا خالی میں آواز نہیں آ رہا ویسے جو ہے کہ رپینے بھیجا اس وجہ سے معذرت خواہوں اور آج دوبارہ اسی درس کو آپ لوگوں کو سینڈ ہوں تو یہ جو ہمارا عورت خیال کے درج ہے عورد فتحیہ میں سے درخت نمبر پانچ سو گیارہ عملی ایک سو ترپن ہے اور عوراج خیا ایک اوراد فتحیہ کا نمبر ہے عورت فتح میں سے ہم لوگ جو ہے لال اللہ نمبر اڑتالیس کا پیراگراف نمبر جو ہے اس میں مختلف پیراگراف ہے پیراگراف نمبر سات ہے ہاں جی پیراگراف لمبر سات ہے اس میں یہ جی مقدس جملہ ہے سبحان کا معابد نا کا حق کا عبادت کا چار جملے ہیں اس پیروگرام میں سبحان کا معرف نا کا حق کا معرفت کا پھر سبحان کا ما ذکر نا کا حق کا ذکر کا شبحان کا معاشکر نا کا حق کا شور کا تو اس میں جو ہے فی ہماری آج کے درس میں سبحان کا معرف نہ کا حق کا معرفت کا کی توضیح ہے ایک کل دیا تھا لیکن ابھی دوبارہ دینا پڑا کیونکہ آواز نہیں تھا تو شبحان کا ان میں صبحان الگ لفظ سے کا ضمیر ہے یعنی سبحان اے اللہ تو پاک اے اللہ تو ہر اے بنق سے پاک اور منظع ہے یہ جو ہے ہماری دعو میں کثرت کے ساتھ لفظ سبحان اضاء کے تجویز میں بھی سبحان اللہ عنظم اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے چونکہ کفار قریش قریشمشقین اللہ کی طرف بہت سی سے فضلوں کی نسبت دیتے تھے اللہ کے لیے بیٹے کرا دیتے تھے بیٹیاں کرا دیتے تھے شریک کرا دیتے تھے اس کے علاوہ بھی ان کے عجیب عرب عقائد تھے تو ان سب سے اللہ کو پاک اور منزا کرا دینا ہے یہ تم جو ہاں جی تمام تمہاری باطل عقائد سے اللہ کے ذات اقدس بلند و بالاتر ہیں اور وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے مکمل پاک تو سبحان مضدر ہمیشہ اضافت ہے اس لیے اضافہ اس مالے سے کبھی سبحان کا کبھی سبحان عربی کبھی سبحان اللہ کی شکل میں اور یہ لفظ سبحان علم ہے تصبیح کے لیے یعنی چونکہ جو ہے جس طرح لوگوں کے نام ہیں مشخ اس طرح خوش معنی کے لیے علم مزاح ہوئے ہیں جس کا ذکر عربی المنوح کتاب سوتی میں باس علم ہے اور سبحانہ جو ہے بروزن عثمان علم لمل تصبیح یہ جملہ جو ہے سبحانہ صبح اور عثمان کا وجہ نہیں جس دونوں کا بولنے کا زیر زبر قلمات کی تعداد برابر ہے تو یہ علم منلی تصبیح یہ کتاب تفسیر ضیاء القرآن جو ہے اس, اس میں سورہ سورہ اس اسراء کے پہلی آیت کے ذہن میں لکھا ہوا ہے طالب ان چل دے تو وہ میں میرے تو اور قربان جمعرات اللہ تعالیٰ ان تمام ایوب اور نقائب سے پاک کو پاضہ قرار دینا ہے جن کے قہار و مشرقین کی طرف جن کی گہار و مشرقین کی طرف نسبت دیتے ہیں دیتے تھے ہاں جی اللہ جو ہے نقاش پاک کو مناظہ کرا دینا ہے جن کی کفار مشرقین اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے اب سبحان ہے کہ اللہ تو پاک اور مناظہ اے بناس ما عرف نا کا اس میں ما الگ کے ہے عرف نا فل کا الگ ہے ضمیر ہے تو نہ عرف نب یہ نہیں کے مانا جاتا عرف نا کا کا الگ ضمیر تو کے معنی میں ہے اللہ تو کے معنی میں عارف نا جو ہے یہ سغا متکلم غیر ہے متکلم کا سگا جمع کا اصفیل عارفہ یا عارف و عرفن اس کا مظہر و معرف دونوں آیا ہیں اس کے معنی جانہ پہچاننا اور معرف اس کے جمع معرف آشنا آشنائی جانے پہچانی کے معنی میں القام و میں عرفنا کا یہ معنی لکھا ہے عرفا یارف یہ پہچاننے کے معنی میں جاننے کے معنی میں تو معرف کا یعنی ہم نے تجھے نہیں پہچاننا یعنی چبحان کے اللہ تو پاک و نز معرف نہ کا ہم نے تجھے نہیں پہچاننا ہم نے تجھے نہیں جانا جس طرح حق کا ماجز طرح جاننے کا ہم پر حق ہے ہم پر لازم اور واجب ہے حق کا کلبہ جو ہے یہ حق کا یہیں کو حقاً سے ثابت ہونا واجب ہونا لازم ہونا یہ معنی بھی القام سے جدید میں لکھا ہے تو سبحان کے معرف نے حق کا معرفہ توسی عارف کے کا اس کے مزدار ہے پہچاننا ہاں جی تو معنی کیا بنے گا اس کا معنیٰ جو ہے ترجمہ ایک علامہ بشیر کے ترجمے نقل کیا اور دوسرا بندہ دوسرا جو ہے صحت آ... سید خورشید عالم کا ترجمہ ہے ہاں جی اور تیسرا ترجمہ جو ہے تھوڑا سا جو بندہ آخر کا تجمہ بندینوں کا تعمیر میں نقص کر رہا ہوں تاکہ بہتر جو آپ مجھے زیادہ پسند لگے وہ اسی تجمے کو دھیان میں رکھے تو صبح نہ کا معرف نہ معرفت کا تو پاک ہے ہم نے تجھے اس انداز سے نہیں پہچانا جو کہ تیرے پہچان کا حق ادا کر سکے سبحان کا ماں کا حق حقہ معرفت کا یہ تجمہ جو ہے علامہ بشنی کے باخشت نہیں تجمہ کیا تو پاک ہے سبحان کا ما عرفنا ناکہ ہم نے تجھے نہیں پہچانا حقہ معرف جس کا تیرے پہچاننے کا حق ہے یہ بھی لفظی تجمہ کے لحاظ سے درست ہے ہاں ارے کہ جو ہے چونکہ عربی زبان ہے وسیع زبان ہے باماحلہ تجمہ مختلف انداز میں ہو سکتے مطلب تاربن قریب قریب ہو سکتا بندہ آخری طور سے جدیات میں جا کے سبحانہ نہ کھا کی کہ توجہ کراؤں یعنی سبحان اگر اللہ تو پاک و منظہ ہے ہر اے بنق سے چونکہ جہاں بھی سبحانہ کا تجمہ کیا یہی کیا ہے اللہ تو پاک ہے ہر اے و سے ہاں جی اور پھر جو ہے ماں رہنا کا حق معرف کا ہاں جی ہمیں تیری ایسی معرفت نہیں ہوئی ماں رف کا. ہمیں تیری ایسی معرفت نہیں ہوئی ہم نے تو اس کو طرح نہیں پہچانا جو تیری ما, ہمیں تیری ایسی معرفت نہیں ہوئی جو تیری معرفت و پہچان کا حق ادا کر سکے سبحان کا ما عرف کا حق کا معرفت کا یعنی کہ ہے اللہ ہمیں تیری ماں نہ ہوئے ہمیں تیری ایسی معرفت نہیں ہوئی جو تیری معرفت و پہچان کا حق ادا کر سکے یا مارحم نے کہا ہم نے تجھے نہیں پہچانا حق معرفت کا جس طرح ہمیں ہم پر واجب اور لازم تھا کہ تو اس کو پہچانے ہاں تیری معرفت کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا آج ہی کا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کمال ملق ہے ہاں ہم بندے جو ہے ہمارے معروفت کے لحاظ سے ہم ترین چیز جو ہے علم ہے عقل ہے شعور ہے اللہ تعالیٰ کے جو علم ایک باہر اللہ ساحل ہے ہمارے علم انتہائی معتوط علّہ قرآن خطب خماء و معی تم العلم اللہ خلی ہم نے تمہیں جو علم دیا وہ بہت تھوڑا دیا ہے تو جب یہ جب اللہ قبل تھوڑا تو ہم تھوڑے علم کے ساتھ اللہ کے اس عظیم بہر اللہ ساحل کو ہاں جی ہم کیسے پہچان سکیں گے یقینی بات ہے ہم حق میں ہیں نہیں کر سکے بلکہ ہم جتنا معرفت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اتنا جو ہے ہم اس ذریعہ میں جو ہے یوں سمجھو گم ہوتے چلیں گے کیونکہ اللہ کی ذات ایک بحر ال ساحل ہے ہاں جی بہر لا ساحل میں غوطہ لگا کہ انسان کسی ساحل پہ تو پہنچ نہیں سکتا ہے اللہ ساحل ساحل ہی نہیں تو اللہ ساحل پہ کیسے پہنچے اسی لیے حضرت شاست محمد نرباش نے اسی دعا کو صبح نہ کہ معرف نہ کا حق کا معارفت کا اسلو کے شروع مقدمے میں آپ نے اپنے بیٹے شاہ قاسم کو نیسط فرماتے ہوئے آپ نے فرما لیں فرمایا میرے بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی کما حق و معرفت اللہ خود کے علاوہ دوسرے اللہ کے غیر کے لیے ہاں جی اس کی غیر مقدور ان کا ہے ان کے غس اور قدرت میں ہے ہی نہیں ان کی طاقت میں ہے ہی نہیں اللہ کی کمسات و صفات کی کما و مارفت اللہ خود خود کو تو پہچانتا ہے اللہ کے علاوہ جتنے بھی عظیم سے عظیم تر موجودات کیوں نہ ہو پھر الہی کیوں نہ ہو مغرب ملک کیوں نہ ہو ہم شوں نہ ہو وہ بھی چونکہ اللہ کے مہلوک ہے ان کے ہاں جی وہ بھی لحاظ ایک محدودیت ان کے اندر ہے لیکن اللہ ایسی ذات ہے جو کمال مطلق ہے ہاں جی اس کے کمال مطلق کا جو ہے کمال جوزی کے کیسے ادراک کر سکتے ہیں اللہ شاہ نے فرماتے ہیں میرے بیٹے اللہ کی ذات و شفت کما معلفت اللہ خود کے علاوہ کسی اور کے قدرت میں طاقت میں غص میں گنجائش میں نہیں ہے ہاں تو اسی لیے پھر آپ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں چونکہ اکمل نو انسانی تمام انسانوں میں سے کامل ترین ہستی کیونکہ حضرت محمد مصعہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ جو ہے اس عزت کو ان کے ساری کا اقرار ہمیں بار بار ان جملوں میں فرمایا کرتے تھے سہا نہ کا ما عرف نہ کا معرفت کا مدد جب اللہ کے پیارے نبی کی بادت خدا بزرگ القصم مختصر کا مالک ہے اللہ کے بعد آپ کا مقام آتا ہے وہ ہے صرف ہمارے اللہ میں تیرے حق معلفت نہیں کہہ سکا تو باقی لوگ تو ہاں جی یقین ہونا چاہیے ہم اللہ کی معلفت حق معلفت تو ہمارے ممکن نہیں ہیں ہاں کیونکہ وہ باہر الاسائل ہم انتہائی ایک خاطرہ باہر سمندر ایک جو حسیم سمندر کے سامنے قاطرے کی کیا حیثیت تو لہٰذا جو ہیں یہ مقدس دعا جو ہے انسان کو کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت اور اس کی ذات اقدس کی لامتناہی اس کی کمالات یا لامتناہی کا اقرار کریں اس کے سامنے اپنے عز و انکثاری کا ان مقدس کا نمات سے مظاہرہ کریں اس دعا کی تھوڑی سی توضیع ہے تمام علوم و معرف میں سے سب سے بہترین معرفت جو ہے جی بہترین تمام علوم و معرف سب سے بہترین معرفت اللہ کی معرفت ہے تمام علوم میں سے سب سے بہترین معروف جو ہے اللہ کی معروف لیکن اللہ کی معرفت حاصل کرنا کیا ہے ایسی باہر بیکران ہے جس کا کوئی ساحل نہیں اللہ کی کم حق و معرفات ایسا کیا کہ باہر بیکران میں غطہور ہے اور اسے ساحل پہ پڑھنا چاہتے ہیں اسے ساحل لیں تو ساحل پہ کیسے پڑھیں گے اس طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کمال مطلق ہے اور ہم فقیر معذ ہیں اور ہم جو بھی معرفت حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی اسی پاک ذات کے عطا و فضل کرم سے ممکن ہے وہ ذات پاک خود جتنی حجابات ہاں جی ہمارے چشمی بصرت کے سامنے سے ہٹاتے جائیں گے اتنی ہی ہم اس ذات اغداد کی معرفت حاصل کر سکیں گے ہاں جی اور وہ, وہ اگر پردہ نہ ہٹائیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اسی ذات پاک کی کمال معرفت ہاں جی کی جس طرح اس کی معرفت ہونے چاہیے اس کی کمال معرفت جب آگ نو انسانی تمام انسانوں میں سے کامل ترین حسی حضرت قدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان کا ما عرفنا کا حق معرفت کا کہا ہاں جی اور اکثر فرمایا کرتے تھے ہاں جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان کا نے حق معرفت کہا اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے آپ بار بار یہ جملہ زبان مبارک پہ یہ دعا خلمہ جزی کا کلمہ جاری ہوتے رہتے تھے تو باقی انسان کیسے حق معرفت جو ہے حق معرفت کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی بس ہمارا صد کے دل ہے تو پھر پھر اللہ تعالیٰ معرفت بعد میں بندہ کیا کرنا چاہیں تو آپ اس دریائے معرفت میں سمندر میں آپ کو خود اس میں معرفت کی کوشش کے اللہ کی اس کائنات میں اس کے آیات اس کی کائنات کے ہر ذرے اللہ کی معرفت کے دفتر ہیں اس کی معرفت کے کتاب ہیں تو بس جو ہے اس میں مطالعہ کرنا شروع کریں بس ہمارا صدق کے دل سے یہی اغرا کہ اے پاک ذات ہمیں تیری ایسی معرفت نہ ہو سکی جو تیری معرفت کا حق ادا کر سکے اس بات کو جھان کر درک کر سمجھ کر اپنے اندر جو ہی اس حقیقت کو چھان کر جو ہے سمجھ کر اور اس کا اقرار کرتے ہوئے دل و جان سے جب آپ یہ جملہ کہیں گے صد دل سے کہ اللہ جو ہے ہاں جی تیری کاغذات جو ہے ایسی معرفت نہ ہو سکے جو تیری معروف کا حق ادا کر سکے تو یہی ہماری طرف سے ایک نو معرفت ہے تو اپنے عرضی کا اقدار کریں اپنی انکاری کا اعظار کریں اپنی کمزوری کا ارادار کریں کہ انسان اپنی ذوق و ناطوانی کو دیکھ لیں اور اللہ کی عظمت و کیوریائی کو دیکھ کر اپنی کم علمی و جہالت اقرار کریں اور اللہ کے حضور ایک عبد فقیر اور مسکین کی حیثیت سے حاضر ہوتے رہیں اور اس کی اطاعت و بندگی کرتے رہیں اور اللہ نے قرآن بھی فرما دیا وما قدر اللّہ کا قدر سراء العمر میں اکان اکانوے میں ہے تو انہوں اللہ کے جس قدر جو ہے قدر منزلات کو جاننا چاہتا ہے، نہیں جانا وہ جان بھی نہیں سکتے جس طرح اللہ کی قدر منزلات جاننا چاہیے ہاں حق معرفت مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ مخلوق مکئیت ہے جزگی ہے وہ کمال ملق ہے ہاں جی وہ کمال ملک کا جو ہے ادراک کیسے ممکن ہے ایک باہر سالہ دار کیسے ادراک کر سکیں گے لہذا یہ مقدش کا کلما ہاں ایک عظیم پیا نبی کے عظیم ان دعاؤں میں سے ہیں جو اللہ کے حضور میں کمال کے معرفت کے حوالے سے آپ کے زبان مبارک سے ہمیشہ بار بار جملہ آدھا ہوتے رہتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے صبح نہ کا معرف نہ حق کا معرفت کا ہاں جی اللہ تو پاک و مرضہ ہے ہم سے تیری ایسی معرفت نہیں ہو سکی جو تیری معرفت کا حق ادا کر سکے ہم تیری ایسی معرفت ہم نہیں ہو سکا جو جو ہم پر لازم تھا کہ ہم تیری معرفت حاصل کر سکیں تو یہ وہ مقدس دعا ہے ذہن کرامی دعا کے ایک ایک پیراگراف اللہ تعالیٰ کے میں آجیزی کو انکساری کو اظہار کرتا ہے ہم ان دعاؤں کے معنی وفوں کو نہ ہو سکے سمجھ کر خلوص دل کے ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھتے رہیں تو ضرور ہمارے دل منور ہوں گے روشن ہوں گے اللہ اپنی فیض ازل سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے اور کچھ نہ کچھ معرفات تو حاصل ہو جائے گا تاکہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو اور اللہ کی بھات بندگی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا مجھ دعا اللہ تعالیٰ ہم صاحب اندام کو سمجھ کر بآفات پڑھنے کی توفیعت آپ امین رب اللہ علیہ